ایک صاحب نے سوال پوچھا قربانی کے جانور کو زبح کر کے ہاتھوں اور پاؤں کو خون میں تر کرنے کے بارے میں بتلائی یہ تو قرآن مجید فرقان حمید سے نص ہے کہ بہتا ہوا خون حرام ہے بعض لوگوں نے ان دنوں میں مجھ سے پوچھا کہ اونٹ کا خون جو نکلتا اس کو لوگ اپنے بدن پہ ملتے ہیں پیروں پر ملتے ہیں تو جب بہتا ہوا خون شرن حرام ہے جو نص قطعی سے ثابت تو اس کا بدن پر ملنا کوئی معنی نہیں رکھتا ایک بات تو یہ اور دوسری حدیث شریف میں سریحن یہ فرمایا کہ حرام میں شفا نہیں اب ان دونوں باتوں کو جمع کیا جائے اگر بہتا ہوا خون حرام جیسا کہ نص قطعی سے تو اب اگر کسی بیماری یا کسی اس میں اس کو بدن پر ملنا تو ظاہر ہے کہ یہ بھی بالکل بیکار بعد جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ طے ہے کہ بہتا ہوا خون حرام بعض حضرات اپنے مکان کی تعمیر میں یا کوئی پروجیکٹ شروع کرتے ہیں اس کی تعمیر کرتے وقت بنیاد میں بکرا ذبح کر کے اس کا خون ڈالتے ہیں. کوئی عقل مند کوئی حرام چیز بنیاد میں ڈال کر کے بنیاد رکھے گا ہاں یہ بات ہے کہ کوئی پروجیکٹ بن رہا ہو کوئی مکان بن رہا ہو تو گائے یا بکرا اپنی حیثیت کے مطابق ذبح کر کے اس کو صدقہ کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی صدقے کے عوض اس میں رہنے والوں کو یا جو مکان بن رہا ہے اس میں کوئی رکاوٹیں ہوں تو اللہ تبارک و تعالی اس صدقے کی وجہ سے ان سب کا ازالہ فرمائے لیکن بکرے کا خون بنیاد میں ڈالنا یہ صحیح نہیں اس کے علاوہ ایک بات اور ہے کہ مسئلہ بہت طویل ہے کہ کوئی حرام چیز کوئی طبیب یہ کہے کہ اس کے استعمال سے فلاں بیماری میں افاقہ ہو جائے گا اس میں علماء نے یہ قید لگائی کہ وہ طبیب غیر فاسق متقی پرہیزگار اس کا یہ تجربہ ہو کہ یہ خون بہتا ہوا اگر مشہور یہ ہے کہ جو مفلوج علاقہ جس پہ فالج ہو جائے کبوتر کا خون ملا جاتا کہ اس کے ملنے سے اس میں افاقہ ہو لیکن وہ بھی طبیب متتیب پرہیزگار اگر کہے تو اس کی بات مان لی جائے گی اس میں ایک صاحب تقوی جو طبیب ہوگا وہ بے ضرورت کسی کو بھی حرام کا ارتکاب کرنے نہیں دے گا لیکن یہ اس کے تجربے سے متعلق بعض لوگ یہاں یہ حدیث پیش کرتے ہیں جو حدیث اورانہ کے نام سے حدیث شریف میں موجود ہے اس کی تفصیل بھی سن لیجیے ہوا یہ کہ کچھ قبیلے کے لوگ حضور علیہ السلام کے پاس آئے انہوں کو ایک بہت بری قسم کی بیماری تھی حضور کے ہاتھ پر اسلام لے آئے اور اپنی بیماری کا انہوں نے ذکر کیا تو حضور علیہ السلام نے ان کو جنگل میں ہی ٹھہرایا اور کچھ ان کی خدمت کے لیے صاحبہ کرام علی مریدوان کو لگا دیا کہ تم ان کی خدمت کرو اور ان سے کہا کہ ان کو اونٹ کا پیشاب پلاؤ یہ حضور نے فرما دیا ان کو اونٹ کا پیشاب پلایا گیا اور وہ صحیح ہو گئے صحیح ہونے کے بعد انہوں نے کیا حرکت کی یہ جو غیر مسلم ہیں عیسائی یہودی خصوصاً آج اپنے آپ کو مسلمان کہنانے والے پرویزی جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہلاتے ہیں اور نقاط قسم کے لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھیے حضور علیہ السلاۃ والسلام نے ایک گروہ کے ساتھ میں ایسا ظالمانہ کام کیا ما اللہ کہ کچھ لوگوں کو حضور نے سزا دی سزا اس طرح دی کہ ان کے کان کاٹ دیے اور کانوں میں لوہے کے گرم سریے گھسےڑے اور ان کی آنکھوں میں گرم سریے ڈالے تاکہ ان کے آنکھیں ٹوٹ جائیں ان کے ہاتھ کٹوا دیے بتائیے اتنا ایسی ظالمانہ سزا آپ کے نبی کریم علیہ السلام نے اور آپ ایک طرف آیت پڑھتے ہیں ومار کا اللہ رحمت علی اور ایک طرف آیت پڑھتے ہیں کہ حضور علیہ السلاۃ وسلام تو بہت بڑے خلیق ہیں اور خل کے عظیم کے مالک ایک طرف تو حضور نے یہ ظلم کیا تو اب اس کو تفصیل سے سنی اسی میں اس کا جواب جب یہ حضرات ٹھیک ہو گئے صحتیاب ہو گئے انہوں نے شرارت یہ کی کہ جو صحابہ ان کی خدمت پر مامور تھے ان کے کانوں میں سریعے ڈالے گرم کر اور ان کے آنکھوں میں گرم کر کے سریعے ڈالے اور ان صحابہ کرام کو اس طریقے سے انہوں نے اذیت پہنچائی اور وہاں سے بھاگ گئے حضور علیہ سلاد سلام کو جب اطلاع ملی تو آپ نے بہت ہی تیز رفتار گھڑ سوار ان کے پیچھے دوڑا اور دوڑانے کے بعد میں مسلمانوں سے دوڑ میں کون آگے نکل سکتا تھا اس زمانے میں اتنے چاقو چوبند مسلمان ہوتے سب کو گھیر کر لے آئے جب سب کو گھیر کر لائے تو حضور علیہ السلام نے جو انہوں نے کرام ع مردوان کے ساتھ کیا وہی حال ان کا کیا جو بات انہوں نے صحابہ سے کی سریع گرم کروا ہے ان کے کانوں میں گھسے اڑے ان آنکھوں میں گھسے اڑے تو حضور علیہ السلام نے یہ سزا خود نہیں دی بلکہ انہوں نے یہ حرکت صحابہ کرام علی مریدوان سے کی تو وہی سزا حضور علیہ اللہ سلام نے انہیں دی اب حضور پر الزام کیا ہے پہلے انہوں نے کیا, کیا؟ ایک ایک تو یہ کہ حضور علیہ السلام نے اپنے نورے نبوت سے یہ دیکھ لیا تھا کہ یہ بناوٹی ایمان لائے لیکن ان کو فرمایا کہ ٹھیک ہے تمہارا علاج ہوگا اس لیے ان کو اونٹ کا پیشاب پلایا اب اس میں ہمارے فخا اور محدثین بحث چلیں کہ بھئی اونٹ کا پیشاب پلایا تو اس لیے کوئی ناجائز یا چیز ایسی ہو تو اس کو گویا بطور دوا اگر اس کو پلا دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں لیکن وہاں علما نے یہ قید لگائی کہ متقیب پرہیزگار حکیم اگر یہ کہے کہ اس سے اس کا علاج کر لیا جائے تو علاج ہو جائے گا صرف اس آدمی کے لیے وہ علاج جائز ہوگا دوسرے کے لیے جائز نہیں ہوگا اس لیے کہ مطلق حدیث میں ہے کہ حرام میں شفا میں, میں اس کے ساتھ یہ بھی آپ کو بتا دوں بال ادویات ایسی ہیں کہ جس میں الکحل کی آمیزش الکوحل اسپرٹ اعلی حضرت فاضل بریلوی کے ملفوظات میں فرمایا جو اسپرٹ ہے الکوہل یہ بدترین شراب ہے خالی شراب ہی نہیں بلکہ بدترین شراب اور یہ کیسے نکالی جاتی الکوحل اور اسپرٹ یہ بالکل اسی طریقے سے نکالی جاتی ہے جیسے شراب کو نکالا جاتا تو شراب کو نکالنے میں وہ کوئی ایسے اجزا اور اس کو فائن کر کے بوتلوں میں بھرتے ہیں کہ جو کم سے کم نقصان دے شوق بھی پورا ہو جائے جو نشا کرنے والے لوگ اور نقصان کم کرے لیکن اسپرٹ میں اور الکوہل میں شراب سے بھی بدترین جناب اس میں کیا کہنا چاہیے اذیت ہے شراب پینے والا آدمی اگر بیس سال میں مرے گا تو اسپرٹ پینے والا آدمی پان سال میں مر جائے تو اس لیے ان ادویات عد میں جس میں کہ الکوہل کی آمیزش ہے اس سے بھی بچا جائے اور لوگ کہتے ہیں بھائی کھانسی کے شربت میں الکوہل ضرور ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب ہمارے بڑے سینئر یہاں ایک موجود ہیں آپ دیکھیے فری فرم الکوہل بھی ادویات کھانسی کے شربت فری فرم جو ہیں الکوہل وہ بھی آج کل ملتے ہیں ایک بلا یہ چل گئی کہ سینٹ بعض مفتیوں نے فتوا دے دیا کہ سینٹ لگانا جائے ہمیں حیرت ہوتی کیسے سائنٹ بھائی وہ تو اقال ستن شراب تو اسپریٹ بغیر اس کے تو جناب یہ سینٹ بنتا ہی نہیں تو اب کیا ہوا بعض لوگ کہتے ہیں جیسے ہم نے اس کو فوارے سے مارا ادھر مارا یہ تو سوک گیا تو اب تو جب یہ سوک گیا تو سوکھنے کے بعد تو جائز ہوگا کیا سوکھنے سے کوئی چیز جائز ہو جاتی بچہ اگر آپ کے گود میں پیشاب کر دے اور کپڑا سوکھ جائے کیا صاف ہو جائے گا کپڑا جب تک کہ اس کو دھوئیں گے نہیں سوکنے سے جو چیز پاک ہوتی ہے وہ زمین ہے زمین پر اگر گندا پانی گر جائے اور اس کے بعد سورج کی کرنیں اس پر پڑیں اور زمین اگر سوکھ گئی تو سوکھی ہوئی زمین پاک ہے اس کو دھونے کی ضرورت نہیں تو جو چیز سوکھنے سے پاک ہوتی وہ زمین ہے وہ کپڑا نہیں ورنہ ہر گلی کپڑے کو آپ دوپ میں سوکھا دیں کہیں کہ صاحب لیجیے غلاظت تو سوکھ گئی پاک ہے تو ایسا ہر نہیں تو اس لیے وہ اتر اور وہ سینڈ جس میں الکوہل کی آمیزش ہے اس کو آ, لگانے سے کپڑا بھی ناپاک ہو جائے اور نماز بھی فاسد ہو جائے گی اب دیکھیے بہت سے ہمارے حضرات آج کل مصیبت تو یہ ہے کہ بیس بیس اٹھارہ اٹھارہ سال کی عمریں ہیں لوگ اپنے آ کے مفتی لکھ دیتے ارے بھائی اٹھارہ بیس سال میں تو مفتی کی تربیت ہوتی ہے اعلی حضر فاضل بریلوی فرماتے ہیں آٹھ سال تک میں فتوا لکھتا رہا اور میرے والد گرامی نگرانی کرتے رہے کہ بغیر مجھے بتائے فتوا جاری مت کرن ایک مرتبہ میں آٹھ صفحے کا بہترین فتوا لکھ کر گیا اور میرے والد گرامی نے اس پر کراس لگا دیا فرما یہ صحیح نہیں دوسرا لکھ کر کے لابھ آٹھ برس کے بعد میرے والد مطمئن ہو گئے اس کے بعد کا احمد رضا اب تم ہمیں دکھانے کی ضرورت نہیں اب تم اس فتوے کو جاری کر دیا کر تو اب یہ حضرات کہتے ہیں کہ صاحب یہ سینڈ جائز ہو گیا یہ اچھا اب ہمارے مولوی تو کھینچ تان کر اس کو جائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سب سے بڑا ملک جو سینڈ بناتا ہے ہالینڈ ہالینڈ میں جو سینڈ بنانے کی کمپنیاں ہیں وہ تو اب فری فرم الکول سینڈ بنا رہے ہیں بھائی مسلمان اس سے نفرت کر رہے ہیں بنانے والے تو فری فرم الکوہل سینڈ بنا رہے ہیں اور ہمارے لوگ تھنج کا اور اس کو جائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لہذا ہر وہ چیز جس میں حرام کی آمیزش ہو جائے وہ اس کی حرمت کیا ہے آپ کو تعجب ہوگا کہ کنویں میں کتا گر جائے کتے کو نکال دیا جائے اسی ڈول پانی اگر نکال دیں تو کنواں صاف ہو گیا لیکن کوئے میں اگر ایک قطرہ شراب گر گئی کتنے ڈول نکال لیں گے کتا تو بہت بڑا ہوتا اس کی تو ایک بند گری ہے کیا دس ڈول نکال دیں پانچ نکال دیں ہمارے فقہ حکم دیتے ہیں پورے کنویں کو صاف کیا جائے گا یہ ایک قطرہ شراب کا پورے کنویں کو ناپاک کر دے گا پورا کنواں خالی ہوگا اور اس سے یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہے آپ تو ماشاءاللہ نیک حضرات کہ ایک قطرہ کوئے میں گر جائے تو پورا کنواں خالی کرنا ہوگا اتنی اس کی ناپا کی اور پلیدی تو جو لوگ منہ سے پیتے ہوں گے شراب ان کا کیا حال ہو جو اس کے ہیں ان کا کیا ہوگا جو رواج بن گیا آج کل نوجوانوں میں اللہ تبارک و تعالی اس سے ہمیں پرہیز کرے مسئلہ تو آپ نے بہت چھوٹا پوچھا لیکن تفصیل یہ ہے کہ کسی بھی بیماری کے لیے اس طریقے سے ہاتھوں پر یا چہرے پر خون کملنا ناجائز اور اس کی تفصیل میں نے بتا دی